اگر کوئی عورت حاملہ ہے اور بلیڈنگ ہو رہی ہے تو اس کے لئے کیا حکم ہے کہ وہ روزہ یا نماز پڑھ سکتی ہے یا نہیں اصل میں حاملہ عورت کو جب خون نکلے اس خون کے نکلنے سے ناپاک نہیں ہوگی جب تک کہ اس حمل نہ ہو جائے اس وقت تک نہیں خون اگر نکل رہا ہے تو وہ خون کو روکنے کے یعنی کوئی جو کپڑے وغیرہ ہوتے ہیں اس کو استعمال کر کے اور اب وہ مسلسل بہ رہا تو اس کو اس طریقے سے جیسے عورتیں خون روکنی کپڑا لگاتی تو ایسے کپڑا لگا کر ایک وقت میں ایک وزو کرنے کے بعد ایک نماز پڑھ سکتی ہیں اور اس وضو سے دوسری نماز نہیں پڑھ سکتی اثر میں وضوع کیا اثر کی نماز پڑھ لی اور اس کے بعد جب مغرب میں نماز پڑھنی ہو تو کپڑے کو نکالیں خون کو نکال کر دوسرا صاف کپڑا لگائیں پھر وضو کریں پھر اس کے بعد نماز پڑھیں تو وہ ایک وضو سے ایک نماز پڑھ سکتی